تیسری غلط فہمی ہے آج کے درس میں تم لوگوں کو خامخواہ ڈراتے ہو موت سے کیا ڈرنا وہ تو ایک دن ضرور آ کے ہی رہے گی اگر جہاد کرتے ہوئے موت آ تو شہادت ہے اور اگر بستر پر موت آ تو بزدری ہے اور تمہاری وجہ سے لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ دشمنوں کی طاقت زیادہ ہے اس کا غلبہ زیادہ ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ لوگوں کو جہاد کی بات کرو بس جہاد کرو روکتے کیوں ہو تم خود بھی بہت سے ڈرتے ہو بزدل ہو لوگوں کو بزدل بناتے ہو اس کیا جواب دیا ہم ایک میں آپ کو حدیث سناتا ہوں یہاں پہ ایک اثر ہے مستدرک حاکن میں صحیح سند کے ساتھ عبید بن قعب فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مشکین عرب نے سب مل کر دشمنی اختیار کر لی صحابہ کرام اجمعین نے سوتے جاگتے اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھ دے ساتھ سوتے جاگتے تو ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ وہ دن بھی کبھی ہم دیکھیں گے جب ہم امن و اطمینان سے سو سکیں گے صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے یعنی رات کو سوئیں گے تو اللہ تعالیٰ ڈر ہو کسی کو ڈر نہیں ہوگا اطمینان سے سوئیں گے آرام سے سوئیں گے اللہ تعالیٰ نے است کریمہ کو نازر کیا جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے خوف بد امنی ہے خوف ہے ٹل جائے گا خلافت نہیں ملی ابھی زمین پر وہ ملے گی دین کی تنقین چاہے تو وہ بھی ملے گا یہ بدند نہیں لائے شرکوں نے بھی سبحان اللہ تو وری یہ گزارش ہے کیا صحابہ قرآن نوید بلا بزدل تھے کیا خیال ہے بزدل تھے ڈرتے تھے بہت سے ڈرتے تھے کیا وہ جہاد نہیں کرتے تھے ہم بھی اجھی کہتے ہیں کہ صحاب صحابکرام جی سے جہاد کرو جیسے انہوں نے جہاد کیا خلافت ملی تمکین ملی اور عزت ملی غلبہ ملا امن اطمینان سلامتی ملی تم بھی ویسا جہاد کرو یہ گزارش ہے کیسا اللہ تعالی پر حق تو کرتے ہوئے اسباب شرعیہ کے ساتھ جہاد کرو توحید کی تحقیق کرتے ہوئے غیر توحید کی تحقیق اس دنیا میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے رہے گی ڈرانے ڈرانے کی بات ہم لوگوں کو یہ نہیں ڈراتے کہ موت سے ڈرتے در ڈرنا ہے یا نہیں ڈرنا موت تو ویسے یعنی کون بڑھ سکتا ہے مریض بھی مر رہے ہیں تندرست بھی مر رہے ہیں بوڑھے بھی مر رہے ہیں بچے بھی مر رہے ہیں تو موت سے کون بڑھ سکتا ہے مومن موحد موت سے کبھی نہیں ڈرتا یاد رکھیں مومن موحد موت سے کبھی نہیں ڈرتا ڈرتے وہ ہیں جو کوتایاں کر کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو پتا ہے موت آئے گی تو الگ جواب کیا دیں گے ہم اور یہ بھی سن لیں اچھی طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو شخص جہاد کی نیت کرتا ہے اور اسی نیت پر موت آ جاتی ہے تو وہ بستر پر بھی شہید ہے ہم نے کب کا کہ جہاد نہیں کرنا چاہیے ہم نے کہتے اللہ تعالیٰ آج رحم و کرم فرما اور جہاد کو آج کے دور میں مشہور کر دے پھر دیکھیں جہاد کون کرتے اور کون پیچھے ہٹتا ہے لیکن امت کو دھکیل رہے ہیں جوانوں جوان نسل کو ہلاک کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ جہاد ہو رہا ہے ہر کسی نے ہم نے کسی کو موت سے نہیں ڈرایا کسی کو دشمن سے نہیں ڈرایا اگر قرآن مجید کی آیات سن کر اور احادیث سن کر لوگ ڈرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ہم موت سے لوگوں کو ڈراتے ہیں تو وہ سب سے بڑی بدبختی ہے